علم محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں ان بے شک وہ ایمان ان کا اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وما ان ضلع میں اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا گمان بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے دعوی بھی کرتے ہیں لیکن ان کے معاملات ایمان کے برخلاف ہیں یریدو و وہ ارادہ کرتے ہیں مو العت کہ شیطان کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں وہ قد حالانکہ انہیں حکم دیا گیا یک فروب ہی کہ وہ شیطان کو نہ مانے و اور یو رید اس شیطان ارادہ فرماتا ہے اَن کہ شیطان انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے یہ آیت کریمہ اس منافق کے رد میں نازل ہوئی جس کا نام بشر تھا بشر نامی منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایک معاملہ پیش کیا اور اس سے پہلے بات یہ تھی کہ اس کا جو جھگڑا ہوا تھا یہودی سے اب کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا یا زمین کا جھگڑا تھا دنیاوی کوئی معاملہ تھا تو یہودی نے کہا کہ میں کہتا ہوں میں صحیح ہوں تو کہتا ہے تو صحیح ہے فیصلہ کون کرے تو یہودی نے کہا کہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ چل اپنے نبی کے پاس اور تیرے نبی علیہ السلام فیصلہ کریں گے وہ مجھے قبول ہے یہودی نے کہا لیکن اس نام نہاد مسلمان نے کیا کہا نہیں نہیں مجھے حضور کے پاس نہیں جانا میں یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم ہے اس کے پاس جاؤں گا بن اشرف کے پاس تو یہودی نے کہا نہیں, نہیں وہ ٹھیک ہے ہمارا بہت بڑا عالم ہے وہ یہودیوں کا سردار بھی ہے توریت کو جاننے والا بھی ہے لیکن یہ رشوت خور ہے اور یہ فیصلہ کرتے وقت رشوت لیتا ہے اور آپ کے نبی فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں مجھے آپ کے نبی سے فیصلہ کروانا اب حیرت کی بات ہے کہ یہودی اس پر وزد ہے کہ میں آپ کے نبی سے فیصلہ کراؤں گا اور وہ منافق اس پر وزد ہے کہ مجھے جو ہے فیصلہ یہودی سے کرانا ہے خیر وہ منافق بمر مجبوری آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا اس نام نہاد مسلمان سے تمہاری بات غلط ہے حق جو بنتا ہے اس چیز پر اس یہودی کا بنتا ہے اور یہ بات صحیح کہہ رہا ہے اب باہر نکلے یہودی کہنے لگا کہ اب تو سن لیا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو نعوذ باللہ من اس نام نہاد مسلمان نے کہا اس منافق نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا ذالک اب میری خواہش ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کریں گے اس یہودی نے کئی مرتبہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا اب تم فیصلے کو نہیں مانتے خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے وہ منافق یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر اسلام کے لیے بڑے جلالی ہیں اور دشمنانے اسلام پر آپ کی بڑی شدت ہے تو جب آپ دیکھیں گے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے تو جذبات میں آ کر ہو سکتا ہے شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں حالانکہ وہ جانتا یہ نہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے جذبہ تو رکھتے ہیں لیکن شریعت سے باہر تو آپ بھی نہیں ہوتے پھر وہاں پہ, پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ فیصلہ کیجیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی بات سن ہی رہے تھے کہ یہودی بیچ میں بول پڑا اور یہودی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہوں نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے تو حضرت عمر نے فرما پھر میرے پاس کیوں آئے ہیں تو وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا اس نے کہا مجھے کچھ شک ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں آپ نے کہا پھروں میں بھی فیصلہ کرتا ہوں آپ اندر گئے اور اندر سے ننگی تلوار لے کر آئے اور باہر نکل کر ایک جملہ کہا آپ نے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے یہ کہہ کر اس منافق کا سر اڑا دیا اب بڑا شور مچ گیا اور اس منافق کے جو رشتہ دار منافق تھے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بغیر کوئی بات سنے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کبھی کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتے پھر اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کیا اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یوری دونا کے اوپر ذکر کیا گیا یوری دونا تا اور الرادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ شیطان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں یہاں شیطان سے مراد کا بن اشرف ہے جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا کیونکہ جو شخص گمراہ ہے کافر ہے اسے بھی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں شیطان کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے یہ انسانی شیطان ہے من الجنتی ناس میں دونوں شیطانوں سے پناہ مانگی گئی انسانی شیطان ہو یا جنات میں سے ہو اشاع فرمایا گیا وہ عیدا قیر اور جب ان منافقوں سے کہا جائے آجاؤ آ جاؤ ما انزل الله اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا وہ الا رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریتل منافقین یا سدون کا اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ کی بارگاہ میں آنے سے منہ مو موڑ لیتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں منافق حاضر ہونے کو تیار نہ تھے فقیفہ بس کیا انجام ہوا کیسا انجام ہوا ادا اصوابط مسی بتم یو تو آپ کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے منافق آتے نہیں ہے لیکن جب حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا اور تلوار سے گردن اڑا دی تو پھر آپ کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے آئے فقی پس کیا حال ہے کیسا حال ہوا ادا بت ہوں جب ان منافقوں پر مصیبت پڑی بما قد نمت اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے برائی آگے بھیجی کہ بشر نامی منافق نے حضور کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا سما پھر جاؤ کا یہ منافق آپ کی خدمت میں آتے ہیں یا اللہ کے قسمیں کھاتے ہیں ان انسان توفیق ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کرنا ہے اور ملاب کرنا ہے یعنی گویا کہ وہ اس بات کی قسمیں کھانے لگے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے بشر نامی منافق کے منافق رشتہ دار آ کر کہنے لگے وہ کہی نہیں سکتا وہ تو سچا مومن تھا ہو سکتا ہے اس یہودی نے جھوٹ بولا ہو حضرت عمر کو مغالتا ہو گیا ہو ہم تو احسان کرنے والے ہیں ہم تو بھلائی کرنے والے ہیں ہم تو آپس میں ملاب کے لیے آئے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے قرآن مجید فقان حمید نے بیان کیا اس سے معلوم ہوا کہ ہر میٹھا شخص ہر اچھی باتیں کرنے والا اور ہر شخص جو بظاہر ہمیں یہ لگے کہ قرآن کی بات کر رہا ہے اچھی بات کر رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہی ہو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تعظیم و توقیر ہے اگر اس کے عقائد درست ہیں تو ہمیں اس کی باتوں پر کان دھرنا چاہیے اور اس سے ضمن یہ بات پتا چلی کہ کاروباری معاملات میں بھی اس سے ہٹ کر بات ہے یہ تو دین کا معاملہ ہے کاروباری معاملات میں بھی کوئی آدمی قسم کھا لے تو فوراً اعتبار نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آگے پیچھے دیکھ کر بھروسہ نہ کر لیا جائے کہ خیر فی زمانہ تو نوز مظالک لوگ اتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر لوگ اندھا اعتماد کر کے دھوکا کھا جاتے ہیں ما ہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے فارد عنہن پس محبوب آپ ان سے ابھی ایراض کر لیں بشر نامی منافق کے رشتہ داروں کو آپ نفاق میں قتل ابھی نہ کریں ابھی منافقوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا وہ عز ہوں اور انہیں نصیحت کیجیے ان فرمائیے فی انف ان میں کولم بلیغ ایسی بات جو زیادہ اثر کرے انہیں اثر انگیز نصیحت فرمائیے اس بشر نامی منافق نے حضور کی فرما برداری اور حضور کے فیصلہ ماننے سے انکار کیا ماں اور سلام لی ہم نے رسول اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس رسول کی فرما برداری کی جائے جو رسول اللہ کی فرما برداری نہ کرے یا آپ کے فیصلے کو ٹھکرا دے تو وہ تو دنیا میں بھی تباہ ہے آخرت میں بھی تباہ ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اقدام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو یہ کہہ کر انکار کر دینا کہ میں حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا یہ کفر ہے اسی طرح حضور کی سنت کریمہ کا مذاق اڑانا توہین کرنا اسے حقیر سمجھنا بھی کفر ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کے شاگرد امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو چیف جسٹس تھے آپ در سے حدیث دے رہے تھے کہ ایک حدیث پاک گزری جس میں ذکر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو شریف لوکی شریف بہت زیادہ پسند تھی ایک شاگرد نے سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ سن رہا تھا اس کے منہ سے بے اختیاری جملہ نکل گیا مجھے تو اچھی نہیں لگتی نوز مزالے تو حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکالی اس کی گردن پر رکھ دی کیونکہ آپ کاجی القضا تھے یعنی آپ کو پوری اسلامی مملکت میں فیصلہ کرنے کا اختیار خلیفہ وقت نے دیا تھا تو آپ چیف جسٹس تھے جو فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے تھے حکم کو نافذ کر سکتے تھے آپ نے تلوار رکھی اور آپ نے جو کچھ فرمایا گویا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قدو شریف لوکی شریف کا پسند ہونا ناپسند ہونا الگ چیز ہے لیکن جب حضور کی پسند میں نے بیان کی تو تم نے حضور کی پسند پر اپنی پسند کو ترجیح کیوں دی تو یہ تو توہین ہے اور یہ کفر ہے جو داڑی شریف کا مذاق اڑائے یا کسی اور سنت کا مذاق اڑائے اگر آج تک مذاق اڑایا ہو تو توبہ کر لے اور تجدید ایمان کر لے اس طرح کہ لے بسم اللہ کے الرحیم یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ توبہ اس صورت میں ہے کہ یاد نہ ہو اور یاد ہو کہ فلاں وقت فلاں سنت کا مذاق اڑایا تھا تو توبہ کرتے وقت یہ کہنا پڑے گا کہ پروردگار میں نے یہ جو سنت کا مذاق اڑایا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور پھر کلمہ شریف پڑھنا ہے ولو ان اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں گنا کر بیٹھیں جاؤ کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فس تغفر اللہ پھر وہ اللہ سے معافی مانگے وسطر الرسول اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں شفاعت فرمائیں لو اللہ تو رحیمہ ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے دیکھیے وہ گھر بیٹھے بھی استغفار تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن مجید فقان حمید نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھو تو استغفار تم گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہو مگر جب حضور کی بارگاہ میں آ استغفار کرو گے تو اس استغفار کی مقبولیت کی بات ہی کچھ اور ہوگی اور پھر حضور سے بھی عرض کرو کہ آپ ہماری شفات کریں اور جب حضور ان کی شفات کریں گے تو اللہ تبارک کا و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا شیخ عبدالحق محدث محدود دہلوی علیہ رحمٰن جز القلوب میں لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالے ظاہری کو تین دن گزر چکے تھے ایک دیہاتی آیا اور قبر انور پر حاضر ہوا اور رونے لگا اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی سر نسا آیت نمبر چونسٹھ اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہمیں حکم دیا ہم اللہ کے حکم پر گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کے پاس آ گئے ہیں آپ میری سفارش فرمائیں شفاعت کریں میرے لیے استفار کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں قبر انور سے آواز آئی کہ اللہ نے تجھے بخش دیا آج بھی جب بھی مدینہ منورہ حاضری ہو تو اس طرح عمل کرنا یہ مغفرت کی بشارت کا باعث ہے فلاح و کا یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو کیسے مومن ہیں کہ حضور کے فیصلے کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا فلا و اب کا لا یو مینو نہ منہ کا فیم محبوب آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں سما پھر لا فِي أَنفُسِهِمْ انفسیما کودئی کا پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے میں ذرہ برابر بھی کوئی کجی اپنے دل میں محسوس نہ کریں دل میں ملال محسوس نہ کریں وہ یوسلیم تسلیم اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیں یہ ایمان کا تقاضا ہے آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں قرآن مجید فوقان حمیثم کتنے دور ہو گئے آج کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان معلوم ہے معلوم ہے کہ حضور نے یہ کرنے کا حکم دیا اس سے منع کیا کیا ہم دل و جان سے اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں اگر کرتے ہوتے تو نا فرمانی نہ کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما دے وال <عَلَيْهِم> بعض لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل بڑے ضدی لوگ تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے نبی نے حکم دیا انہوں نے نہ مانا اگر ایسے حکم ہمیں دیے جاتے تو ہم مانتے قرآن مجید فقان حمید نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم و خلاصہ و نے یہ بیان کیا کہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے پس اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان سے محفوظ فرمائے اور امتحان آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے علیہ <عَلَيْهِم> ان لوگوں پر اگر ہم فرض کر دیتے انق انفسکم کہ وہ اپنی جان کو قتل کریں جیسے بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گناہ کر لیا انہوں نے تو اب توبہ کے لیے حکم ہوا کہ وہ قتل کے لیے پیش ہو جائیں اب رجوم من دیاری اور ان پر یہ اگر حکم کر دیتے کہ وہ اپنی بستیوں سے باہر نکل جائیں جیسے بنی اسرائیل پر یہ حکم دیا گیا ماں فعلو اللہ قلی نم من تو تھوڑوں کے علاوہ کوئی اس پر عمل نہ کرتا بہت تھوڑے ایسے مجاہدین ہوتے نیک لوگ ہوتے اس پر عمل کرتے تو بڑے بڑے دعوے کرنا آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے اب یہ فرمایا گیا کہ اگر ہم ایسا فرض کرتے اور اگر وہ کر لیتے تو پھر انہیں کیا برکتیں ملتی ہیں؟ ولو ان فعلو ما یو آدو نبی اور اگر وہ ان باتوں پر عمل کرتے جو انہیں نصیحتیں کی جاتیں لکان خیر اللہ تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا وہ اشد اور ان کے دلوں کو زیادہ مضبوط کرنے والا تھا و عز اللہ مل دن اجون اور اس وقت سرور ہم انہیں اپنے پاس سے اجن عظیم دیتے والحدین سے مستقیمہ اور ضرور ہم انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے سیدھے راستے پر انہیں استقامت دے دیتے مطلب یہ ہے کہ جب شریعت کے مسائل کسی کے لئے مشکل ہوں اور وہ یہ نہ دیکھے میرے لیے آسان ہے کہ مشکل ہے وہ عمل کر دے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی بھلائیاں آتا فرماتا ہے کسی کسی کے لئے بعض آکام مشکل ہو جاتے ہیں یہ اس کا امتحان ہوتا ہے بسا ایک شخص ہے وہ وضو کرتا ہے اثر مغرب عشاء ایک ہی وضو سے تینوں نمازیں پڑھ لیتا ہے اور ایک شخص یہ ہے کہ وہ وضو کرتا ہے تو بسا اوقات مغرب میں دو دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے عشاء میں چار مرتبہ وضو کرنا پڑتا ہے سردی بھی ہے تو اس کے لیے بظاہر یہ مشکل ہے لیکن اگر وہ عمل کر لے تو اسے زیادہ ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکت سے اللہ تعالی کئی آفتوں کو آنے سے پہلے ٹال دے گا یہ امتحان ہوتا ہے رسول عشایت کریمہ کا شان نزول یہ ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں آپ حضور کی خدمت میں رہا کرتے اور حضور کی جب بھی یاد ستاتی فوراً حضور کی خدمت میں آ جاتے اور حضور کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کرتے حضرت صوبان ایک دن بڑے رنجیدہ تھے ابھی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے شاد فرمایا کہ آپ اتنے رنجیدہ کیوں ہیں حضرت صوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے سردار ہیں اور جنت بہت بڑی ہے زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے تو اتنی بڑی جنت میں آپ اعلی مرتبوں میں ہوں گے اور میں گناگار ایک ادنا امتی نہ جانے جنت کے کس کونے میں ہوں گا اگر جنت میں بھی آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا تو جنت میں لطف کیسے آئے گا اگر آپ کا دیدار نہ کروں ایک دن تو میں بے چین ہو جاتا ہوں تو وہاں میرا کیا ہوگا اور یہ کہہ کر رونے لگے اس پر آئے تریب ہوئی وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولَةً اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ انعم یافتہ لوگ کون ہیں نبی ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں ان کا پڑوس ان نیک لوگوں کو نصیب ہوگا اور حمید نے کتنی پیاری بادشاہ فرمائی واہ رفیع قو یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں جسے جنت میں ایسے ساتھیوں کی رفاقت ملے اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما ہے اسی لیے ہر دعا میں یہ دعا کی جائے اے پروردگار جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم سب کو عطا فرما الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اے پروردگار ہمیں بھی اپنا فضل عطا فرما و کفا بلّہ اور اللہ جاننے کے لیے کافی ہے ہر بات کو جانتا ہے